مت لوگ وہ جنگل منفرد ہر شاید فتنے تو مذاق دی فریاد کرنے کے تعلی نے شریعت متحرہ کے اندر شرط رکھا ان شرط بغیر اللہ تعالی بالگاہ چ سنگ من شابش دمہار اس عزیش پارک نے وضاحت فرما کہ ہر مسجد بنا ہر بندے جنت تک دھار نہیں لگ جائے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 درار زرد نقصان جیڑی مومنہ دے نقصان مسجد بنائی جاوے نا مومنا کے ایمان نو بہتر دے خاطر مسجد نہیں اس مسجد درار ای مسجد پارک ندی سرگرما پردرس حضور کی مسجد کے مقابلے دن پائی گئی سی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 ایمان والوں جی پاس بنائی منہ بلہ رسو اللہ کے اللہ کے اللہ اللہ رسول لوگ جنگ کرنے والے نے ان سم چیز بنائی ضرور کردھائی کر کے <acht divide IL> <فدت ن Mighty> جائے اللہ خوب تو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 ماما نے جو کچھ لکھ کہ بن عری شریف بن دن بیان کر رہے ہیں عمر بن عوف قبیلے کے لوگ مسجد بنائی رسول کریم صلی اللہ تعالی اللہ و سلم بارگاہ چندہ گلیا کہ یار سلو ایسا مسجد بنائیے اس مسجد مسجد کبا خود مسجد خبا اس چاہ فرماؤ اور انہوں کے مقابلے میں غم آؤ قبیلے دے کچھ لوگ سن انسد ہوا آخر اصل بھی ایک مسجد بنا دیا جیسے انہاں بنائی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 اے نام مراد جہا سی نا جی سمبیا پاپ سرکار در کے تو آیا تو کہنے لگا میں کہ میں سنیا تنا بھی میرے کو نبوت آپ صلی اللہ تعالی اللہ وسلم آیا تھا کہ دین ابراہیم ہی لے کے آیا تو آپ سرکار نے فرمایا ہاں میں دین ابراہیم کے آیا ابو عمل کہن لگا تو میں بھی اتے پہ نبی پاک نے فرمایا نہ اس دین سے کوئی نہیں میں آیا لیکن نبی پاک رو کہنے لگا کہ ترگا لے کے ابراہیم دے دینے کر دتی. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کیتا میں نے روشن چمک دی شریعت لے کے آیا میں کوئی ملاوٹ نہیں کی اگوا عمل کہ اللہ اور کلیا مارو لانتی بنا کے تنائی چ جب کوئی ہو تھے بھی نہ ہوا مارے مسافری دیا آپ سرکار نے فرمایا آمین مگر سرکار آمین, فرکار آمین تے جڑ پٹی گی اور باقی اون ہی مریا کلاتی بن کے مسافری کی حالت مرے یہ ہوں جا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 رب سولہ دستا ہے کہ کئی دار خدا دے ہیں کئی شکلوں ہیں پر وچوں کوئی نہیں وہ شطان درکار نہیں سرمائی نے آل آل آل یہ وجہ کی یار کمال ہے بھائی کسم کھاو لگے کہ ساڈا مقصد نیکے نیک ارادہ رکھنے سی کیوں ساتھے بارے تسی برا خیال کر دے ہو اللہ تعالی فرماوے میں آنا کے پکے کوڑ پہ مار دی دسیا کہ ہر مسجد کلو قابل نہیں اور ہو. کوئی یہ ہے جنہیں چڑیا بھی نہ جائے چنگا پڑھا لیا جائے توجہ نہیں فرمائی دے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 اللہ اللہ کے تصدیر گٹ گٹ گٹ گٹ ادھر کلندرو کلندرو پرویش بچوں کی ویکیا تھا اللہ سوڈ دین دیا جنا وڈنیاں مسجد نماز وی و بھولا تر نمازی نمازی سمجھی کڑا ہے ہر مسجد نسجد سمجھی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 بن جانا ایسا سمجھی ہر مسجد مسجد ادھر سڑکیں جاوا میرے پاک کر بلا جلام مجد ڈول کریم نے سانو راہد فرما دیتی ہے ہر مسجد کی شکل تل جی ہر مسجد نو بس خال خدا نہ آخ بوی اجی چیتا کری ٹو لڑا نیت کی ہے دشمن نہیں نبی پاک سرکار کافرا دجن نہیں ابو آمر جیسے لانتی پار کافر عیسائی دا دوست نہیں دوست بن گیا ادھر مسجد جی پاگ گا مسلمانا تباہی واسطے آنے گیفر پکاوڑ واسطے آنے گیم تو مسجد فرجی سرجی مسجد مسجد نہ سرجی نہ بولتے مہرب تحرام بنی نہ شکل کر کے قلندر لاہو اکبال جدو گیا ہوئے یورپ کے یورپ کے اندر لندن کے اندر جگہ پیرس درد بڑی سونی مسجد اقبال بڑی دیکھیں اکبال سرمان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 کرشم حرم میں پیرس گیا تو رکھا بڑی خوبصورت مسدا کروڑا روپے لگے کرے مایا کہ رکھا تو بڑا حیران مولا کہ یہ لالم نہیں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 جہاز پترو میرے کو مجھے ہر سارا کل لو پھر انہیں دین نے سکھایا سکھائے ہاں جی بس سجنا یہ مسجد دلارہ میں کیوں سب دشمن بنوائی سی ان پتا سی تعلیم دی ارتج رکھ دیتی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 مراد بئی مان جل کے نبی پاک نو ختم کرنے کی خاطر پائی نال مسجد واسطے سی او مسجد درار ہی مومنا نقصان دن دی خاطر تاکہ یہ مومن میرے مر آخر وہ خرال مسجد جو خری اپنے تیر کھڑیے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 چھٹی کرا گے تینوں گھر گھروں ترے گھر بندہ بولے تیری گل کرے ان تھاپیاں دیں گے تیر گھر والے بھی تھی سڈے خدا دن گل کر اجازت کیوں نہیں مینو نے سوال کا جواب دیکھو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 برے حیائی دے خلاف چ بولے دے, دے پردے کی گل کرے یار میم دسو بھائی خدا کے گھر کی جرانچ خدا کی گل کی اجازت نہیں خدا کا گھر کرو دو توجہ سبحان اللہ, اللہ و اکبر و کبیر ہے مر مردیا مر مار دیا, إتنا مر مر دیا. <تصفح> لشک دیا لشک <پسک> دیا مر کر فرمانڈر بلا لوگی لمج بہت کریم سرشتہ رو فرمانڈ میں نہ خوشو بے دار مرمر کی سلو سے <سؤال> oh فرشتے کرو مینا دیا مرمر دیو اکتا تو بڑا مرحل کے بڑا ہی مرنا خوش ہو مر مر کی سلو سے میرے لیے مٹی ہی کا رم اے بنا وہ پوچھتے وہ سچوں کا دیا پتی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 تھی اور ہکے جا کے ٹی وی بانگا پڑنیاں ایک کاری دا حق بنتا سی کاری ہوں حضرت بلال وگ موت حضرت بلال وانگ آ حق بانگ آ حق نہیں پا پارا لانگ سکھا گے لانے گی چکلا کا اڈا لانتی بند کرو ختم کرو بھائی مانو کی کیونکہ سرکار کا دی چوی گھنٹے پہ چورا پھیر کے پوری کرزت برباد کیتی جانے گی ہر بننا جی پن رہ دلالی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 नेकी वास्ते पाई मेरा इरादा नेक सी ना ना जावी, जाओ अगे सुन मसाज मत मस जला पहलो सादी आंधिया सन कचिया भावे दियां सन पर दीन पक्के आए सन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 سرخ مار کے مسجد بڑا بڑا سوارے فخر کر فخر کر مقصد ہوا کہ ساڑی تاریف ہوا ایسے پیسے لائی کرے ہاں ایسا خدمت کرے ہاں اصل اپنی تعریف کرانا مقصود ہونا ہے کی لبنا ہے یہ ریا اے او ہی سنا والے مسجد بڑا رب کی خاطر ہاں لکان یہ نہ دسے کہ آ وو مسجد کن سونی بڑائی یہ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 حجی سرکار دی دے روایت دے دے مساج میرا خراب ہودا دینا لوگاں وقت آنا ہے قرآن دا قرآن کی فقت رسم, رسم رواج رہ جان گ قرآن کا اج سم رواج ہی سر رسم تے رواج نال پڑھی نہ امل ہے نہان ہے نہ تعلیم اور کوئی شا نہیں مالک رسمی طور إِلَّا تے قرآن رکھی کھڑا ملا یب کا مل اسلام علا اسمہ فرمایا تو اسلام کا صرف نہ ہی رہ جانا ہے صرف نہ ہی ہونا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 بالکل دسو دا مسجد کی مجھے آپ گے مڑ جی مسجد نبی پاک سکار کی تشریحت یہ فرمی ہے کہ تحت سرار تو لے کے ارشے محلہ تک مسجد اور اندر ایک نمازی نماز پڑھنے والا نگر انہیں قیامت تری مسجد رہنا اور اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دنوں جنت دیکھ جانا اور باہر نہیں راندال اتے مسدا کدھر پہ آسکیاں کلیا پھر اسلام تو سدکے و اسلامیات پڑھی کھڑا پر اسلامیات ہے ہو جی جڑی اسلام دشمنے دشمن بنایا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 सड़कों से रोल छोड़ांगे पर जिन्ना चर जान हो रही अपने मौला दे के घरों हथ नहीं पाल देंगे बोले तू मुला जलूस कटे चलो नी लगती है हा? ना कारी जलूस कटे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 پچھوں خڈا بنا کر امام صاحب نڈا پا لوج پتیم کین کی عزت بنے گی مسجد امام کی عزت ہوگی تے باقی دین کی عزت بنے گی لکان کی نگاہ نہ مسجد چمکاؤ امام واسطے وہ جہی چکون ہوں نا چکون پچھو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 اچھا تو ایڈا بےزت گھر رب دراد یہ حال ہو سر دیا ٹوپیاں نہیں ہوں پائی جی پائی جانی پائی جی تے مسجد بن رہی وہ ایمان لار دس ہوں یہ ہوئی حال تو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 فیکٹری فیکٹری چ بنتا پور فلم انڈسٹری پورے بنتے اے مبارک پور اون دے واسطے تو کی آ رہے ملک کے خزانے بجٹ آ رہے حصہ آئے مولے ہی ٹیکس نے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 جڑا بل آئے وہ او بھی ست روپئے یونٹ والا تے خدا دے گھر ایڈی دشمنی ہے سجا فلمی کنجرا دوستی ہے ہوں میں پوچھنا کافر کنوں آدھے مسلمان کنو آ فرق مسا کیوں بھائی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 جی واقعی مسجد ہے ان کے آداب شرائط سارا کچھ جنہ میرے ہو سکیا میں قرآن حدیث کی روشنی نا تو آنڈے تے واضح اس وقت جہی ہے نا او مسجد بنا گھر اپنا دین بنا من دی بنا ہے ہاں میں کسمیا پی جے گھر دین آڈا نہیں نہ بنتا تے اصل سکول متفق یہ ٹی وی متفک یودالا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 دین بیان کرنا اللہ تعالیٰ دی مرضی کا یہ دور تو روپیے دن دیکھے کوئی پوچھو بھی کدی میں باہر نکل کے کدی نے آخر ہونا کر کے ہو. مسجد بنا بیلی نے دیندار نے وہ ایک سرمایہ دار کونا کیا خبر خبردار مزہ اچھا دیوا کر کے مسجد اچھی نہیں کرتی دی. اچھا دین نیوا کیا تو پھر خدا نے گھر بنایا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 اگے بولے نہ سپاہی اگے بولے آسے لاوے خدا آٹ کھایا شیر بن گیا جنوب رنگ بھی کھلے مارے وہ بھی مسیح جاپ نے شیر بنیا ہونا ادھر رن تو کبھی چھوٹا میرا آم آج چیڑا بیٹھا نہیں چیڑا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 پوچھ لو بغیر گل ٹھیک پوچھ لو بغیر ہاں اس جی. ات واسطے یہ تھانوپ رکھ بھی نہیں ہاں اتنا کر رب ساری کی برباد کر دیں گے مت سمجھے وہ صرف دل ویخ گا کہ نیاز مندی میرے گھر چڑتا کیا نہیں جک کے آ کر اچی آواز نہ نکلے گوٹیا کھڑا ہو بے.